ولادت باسعادت شیخ دریکت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادر رضبی دامد برقاتم اولیا کی ولادت باسعادت 26 رمضان المبارک تیرہ سو ہجری با مطابق 12 جولائی 1950 سو پچاس سنی عیسوی بروز بدھ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 الیاس قادری تدبیر تیری الیاس قادری تیری ہے آپ دامت برکاتم العالیہ کا اسم میں گرامی محمد ہے اور عرفی نام الیاس ہے حضور سیدنا غوث العظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتم العالیہ قادری امام عال سنت مجدید دینوں ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیقات انیکا پر مکمل کار بند ہونے اور عقیدہ تو محبت کی بنا پر رضوی ہر ہر سے میں کا ہرادت ہوں الحمد للہ اور مجھے تو خدا کی خدم بڑا شوق ہے کہ علاج مل گیا ورنہ شاید میں خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علی رحمۃ اللہ غنی کے مرید ہونے کی نسبت سے راتے ہیں اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سنی اور سکھ میں آپ دامد برکاتم العالیہ آئمائے اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں اس نسبت سے حنفی ہیں کنیت و تخلص آب دامد برکاتم العالیہ کی کنیت ابو بلال اور تخلص اختار ہیں القابات پاکوہن کے علماء اکرام اور عوام میں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 آپ دامت برکاتم اللہیہ سے اردو معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے سے بھی پکارتے ہیں آپ کا بچپن الحمدللہ للہ امیر سنت دامت برکاتم الحالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز تک مختلف اور مثالی اور صاف سے مزین تھا آپ بچپن ہی سے فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ تحجد نوافل کی پابندی کرتے اور خوف خدا وجن میں مناجات پڑھتے اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم میں جھوم جھم کر ناطے پڑتے داری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 یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پاسداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی منع کے تقبہ پرہیزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زمانی اس وقت میرا شعور نہیں تھا مجھے لیکن جب شور ہوا تو کھولی تو مسجد میں ہمارے بارمی کے بارہ آواز ہوتے تھے گیارہویں کے گیارہ تو محرم شریف کے دس اور اس طرح سلسلہ ہوتا تو ہم سمجھ تو پڑتی نہیں تھی شرنی لینے کے لیے چلے جاتے تھے صحیح ہے بات کرتا ہوں وہ نان خطائی ملتی تھی کبھی جلیبی ملتی تھی تو ہم اس مسجد سے پھر ادھر, کر ادھر پہنچ جاتے تھے ادھر جلیبی ملے گی ادھر وہ گندیاں ملیں گی تو وہ شیرنی کھا کھا کے وہ مٹھاس کھا کھا کے مدینے کی مٹھاس دل میں ہوتا نہیں تو وہ میں تھا مطلب ذہر چھوٹا ہی تھا میں تو بارہ روی نور شریف پہ منہ وار کی زیارت ہوتی تھی تو سب ناد پڑھتے تھے ناد شریف اسپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے ناد پڑھتے تھے تو میرے کو ہی ہو کہ میں بھی ناد پڑھوں اپنے کو پڑھنے آتی نہیں تھی کار میں نے بھی کسی کو میں بھی ناد پڑھوں پڑھو باری آگئی میری بھی تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی ناد شریف چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ایک شیر پڑھا اچھا جب دوسرا پڑا تو اٹھا نے گیا تو سر میرا ایسا بے سرا ایک ساتھ تھے بےچارے وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے تو میں نے جب دوسرا شہر پڑا نا تو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا پڑھ نہیں پایا میں لیکن بہرحال میں ایک شہر پڑ گیا چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور نہیں سنا تو آپ اس اور آزاد میں بننی شروع گی. ہو گئی منڈے میں آ جائے وہ پہلی سفے کھڑے ہو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 اپنے بندے آپ کی جوانی جس طرح امیر اخنے دامت دامد برکات کے کا بچپن مثالی اور صاف کا حامل تھا اسی طرح آپ کی جوانی بھی طبقہ پر پرہیز کی داستان ہے بچپن کی طرح آپ دامت برکاتم العالیہ کی جوانی کا ابتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹن تھا مگر آپ نے ہمت ہارنے کی بجائے ازمائش سے بھرپور حالات میں بھی ازم و استقلال کے ساتھ دین کی خدمت جاری رکھی ایک موقع پر آپ برکاتم العالیہ نے بطور ترقی بھیایا جس طرح آج کا نوجوان دنیا کی رنگینیوں کا شیدائی ہے اس کے برخلاف الحمد للہ ہی ازفل رب الزا وجل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائل نہیں تھی بلکہ اس وقت بھی عبادت تلاوت وہ اسلامی مطالعہ کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا آپ و برکات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جذبہ ابتباع قرآن و سنت جذبۂ سنت زہد و تقوا افو درگذر صبر و شکر آج ان کی ساری سادگی اخلاص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 ارے جس نے ہمیں نمازی بنایا سنتوں پر چلنے کا جذبہ دیا جس نے ہمارے پین شٹ کو چائے کو تباہ کروا دیا اور ہمیں کرتا پاجامہ پہنا دیا ہمارے سروبر ہمیں سجا دیے آپ سوچو ہمارے چہرے پر جاری کچوا دی اللہ کی رحمت سے پیارے مصباح صلی اللہ علیہ نظر عنایت سے اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر ہے محبت کی جائے گی ارے کروڑ و سلام ہے اللہ تبار تعالیٰ کروڑ و کرم ہے چھبیس کی تاریخ کو کے اللہ تعالیٰ نے علم دین سے بے رقبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونے کی وجہ سے اور دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر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 اور جب دینے چرکر یہ فیضان مدینہ کے میں آتے ہیں اور یہ داوت اسلامی کا عالمی مدینہ مرکز دیکھ رہے ہیں اور جب پیدان مدینہ جامع المدینہ کی عمارت دیکھ رہے ہیں تو ٹھنڈی آئی وہ کہنے لگے پہلے سنت کے کام کا ایک وقت تھا میں نے خواب دیکھا تھا آج پیدان مدینہ میں آدم اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں تو خود پرماتا دعوت اسلامی اس وقت کشتی نوح کی مثل ہے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 نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کی کوشش کر رہی ہے امیر عال سنت دعوت برکاتب العالیہ کا یہ فیصلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز چودہ سو ایک سن ہجری با مطابق انیس سو اکیاسی سن عیسوی میں شیخ طریقہ امیر علی سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رتبی دامد برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقا کے ساتھ کیا اللہ کی رحمتوں میٹھی میٹھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم کی عنایتوں صاحبۂ کرام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 مفتیان کرام سے فتوا نویسی کی مشق کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم میں جھوم جھوم کر ناطے پڑھتے ہیں اور آپ دامت برکاتم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلک بھی ہیں الحمد للہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ صاحب قلم علی دین ہیں آپ دامت برکاتم العالیہ کو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 نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامد العالیہ دور شباب ہی میں علوم و دینیا کے زیور سے آراستہ ہو چکے تھے آپ ان کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علما کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علی رحمۃ اللہ کبھی سے کیا اور مسلسل بائیس سال آپ علی رحمت اللہ کبھی کی صحبت بابرکس سے مستفید ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے امیر سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا الحمد للہ یہ کثرت مطالعہ بحث تمہیز اور اقابل ارما اکرام سے تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ و تصوف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فک فق،, فق ہی مسائل کی طرف تھا تو اس میں بس وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں لیکن اولما سے پوچھ پوچھ پوچھ پوچھ کر دو چار مسائل یاد کر لیے سکس. صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی کی شعر آفاق تعلیم بارشریعت کے تکرار مطالعہ کے لیے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل سنت مجدید ملت اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے فتح کے عظیم الشان مجموعے فتح رضا کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے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 خاصا ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر یہ اماموں کا ساتھ سچا کر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 آفلا پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا اکہار ہے تیرا سانی کہاں شاہ کونوں مکان مجھ ساسی سا بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہید جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے جب مدینے پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ دامد برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حق کہ بیان کرنا ممکن نہیں سرمایہ شاعری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سرمایہ شاعری بھی صرف ناتو منقبت اور مناجات وغیرہ پر مشتمل ہے جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کو شعر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح وقت شاعری کے لیے مصروف بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی والی وسلم کی یاد ترپاتی اور سود و عشق آپ کو بےتاب کرتا ہے تو آپ نعتیہ شاروں و مناجات لکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نعت کے علاوہ صحابہ اکرام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 زباں میں فساحت امیر اہل سنت قلم میں نزاکت امیر اہل سنت اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے شوباجات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مسجد شعرا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورتن اصلاح کے مدنی پھولوں سے بھی نوازتے ہیں اللہ زبل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہے آمین بجا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ ایلو ایلو ایلو ایلو محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے <سجد> میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو آل حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قاضی میں بسامام و کمال موجود ہے عشق رسول تمل مدینہ محبت میں ڈوبا ہوا کہ مساج میں نے جو اپنی آنکھوں سے ان کی لاہیت سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈالتی ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں میں گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاصلہ سے بھی بچائے عشوب روزگار سے بھی بچائے مولانا یاس قاضی کے علم عمر میں برکت اضافہ ہو اور ایسے سنت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فیضان سنت فیضان سنت فیضیاب ہونے کا شرف پتا ہو یہ لاکھوں کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں جو امیر سنت دھڑکن کی طرح دھڑک رہے ہیں ارے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے رب کریم نے بلادت باسعادت دے دو جب رولتے قادری فکردا کو کر دیا عالم پہ اشکار فکر کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا پوچھا کام ہے سکری یہ تیرا پونچا دستی ہے ڈھونڈ رے ہو گیا جما تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جما میٹھا تیرا کلام ہے الیاس پادری میٹھا تیرا کلام ہے بلیاس پادری سرفے بابے سجدو کان ہے جو بھی تیرا بلام ہے پلیاس پادلی جو بھی تیرا بلام ہے بلیاس پادلی ہے بس رے دی تیرے کردار کا سنگ بدیر کردار کا تجھے سلام ہے الیاس پاد اس کا تجھے سلام ہے کا تو دمان ہے تجبیر تیری کام ہے انس آج